فازم الجامل وبهدتنا وبهدتنا حازتنا صلاتنا جباجا رشف صلاتنا بعمل ميمون يقول الشهيد ومازلنا ننتظر فما وقر بقره نتشكينها فما يريدون تطمئن فجر نوقي فكن دال اتلوذ فجر نوقي راجي او جس پار شاہد عمر صلی اللہ بجمعین عمل میں منزا حاضر ہوں مجلس عمر رضا ہوتا جو منزیو دخو مزلیفا کسی سباہ ممزلیفا یا وزلیت مقام مزلیفا مانی فکارین در مشرکون کانو لایفیزونا مشرکین عادت دا شدائی بندروانی در در مزلیفین مناتا حتا تا در شمس جنر باز مرد خطونا روز تبروانی در ویقولونا اوزا بیویر ا ان راہوجے سے پتا یا سبی ہجر سبی راہوجے کے جناب پتا من اے سبیر قرن جوں روان شو ہجر سبیرا وا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فہم نبی رسول مشکین خلاف کرے ان ذمہ تھا کھتونا مقت روان شیو ثم فاضا ذا خبر او کہ ثم بہ روان شو امرز نہ ہو قمنا تا جا شب اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب چل گیا تکبیر دادہم جوذل ارتداف و سیرہ جواز غیر جذاب دین کو سراول بنان پر تصدیق کی مجورت ہے یعنی یو اتحاد بی تنبیہ و تظیم تو سماذنا حربانی تنظیم میں جن میں پریکولا تنبیہ و پریکولا ترتیب اور ذہم جوذل ارتداف و سیرہ سراول تدوین پت پجان پر تصدیق رہا دعویٰ اللہ علیہ وسلم لا خورت فضل من عباس ما ہو باپا ان خذ انہو نمی ذل یلیبی از مظنفین فورا اساما ہو از مظنفین باپ فضل من عباس او انہو نمی ذل یلیبی حتی رمال نبیل اسلام میں شوشی تنبی ویلی حتی جی جمرہ اوشتا باپنا خطے فا تنبیہ فا تنبیہ حدیث کی ذکر تنبیہ اشتاری ذکر تنبیر مشت من مناسبت بین گرمانی ہی دا دام ذکر کئی چکم اذکار فمیند تربیق کے راگلی دی علاوہ دل بیٹنا دو جو مذہر تجبیر شکر تجبیر نمبرات ٹھیک ہے اب اللہ حبر سکر پر سکر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شہیق لکا لبیک اندل خمدہ ونعمت لکا ومخلق ون دا اذکار دی فمیند تربیق اس دی اغیر دشارہ دو عزق. بھی کے بخاری ذکر تکبیر پتھر جمک کی شارہ ربت خدے امام بخاری دا کامک ذکر کی ثابت تکبیر بھی بھی. دی تھا حافظ احمد مسنبدید عبداللہ ذکر فید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما ترکت تلبیتا وطن دن بیر صلی اللہ علیہ وسلم فما ترکت تلبیتا حتی رمال جمرت العقب فرین خود تلبیہ تلبیہ ویلہ حتی شویق ہونا جیم حمد ربا اللہ ایو خالق حد تکبیل مگر کل کرو سے تلبیل تربیہ ہے تربیت کے مکنکلہ تکبیر اور مزے تربیت سے ہے کل تبیرا محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ان اللہ اکبر اللہ اکبر والحمد اور ذکر تربیت دیو جناب جمالی کے چاہیے تکبیر ادھر وقت پر شروع طلبو ذکر تھے دیو جنہہ تکبیر کر کا لا مصنح احمد کی مصنفہ نے احمد عالم عبداللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تم دربیہ درتنا تو بلی روہ تنبیہ میرے تنبیہ حالات در سیدم حطارم جم ترا فلاہ بواسطلا انتا جو کرے تلا متجمہ جمہہ مکہ میں تاریخ پڑھی ذکر کریو چم سال درمیان مقام کرے الا ای يقال تحت تدبیر مغلط کر کر بیت التغوی شریکاؤں تو تنبیہ سے میں کہوں گا اس دربیہ ذکر بے تغوی شریکاؤں نے کر کر بیت تنبیہ رہا دا میں والله اکبر اللہ اکبر واللہ الذي ذكرت تنبيه نما بخاري وجل ذلك تنبيه راوي تو تقرذت حضرت جمع صدرت علی حدثنا حضره حضره حضره قالنا جارينا قال حدثنا علي خني من لا يعني ذوري عن ميدلوي بن دلان بن عباد ان هذا مرقنا رقنا ليس من عربا ديرن ذلفه ثم قال ربني حدثني قتيلان قال قال ما في ذلك ما تحقيق ما مزاح قالا قالا قالا نظر النبي صلى الله عليه بارو محمد کا ترجمہ میں نے روایت خدمات کر رہا دی ہے کہ قال هاجر المکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ نہ قران ذیل میں شامل مولود ابن خاص ترجمہ سے جواز التماتو جواز الخیران رطبا تابن ذو ذین من فردی دال کے ثبوت ددم ذاب بنو کا معنی میں سمیل ہے کہ ثبوت ددم و ددم التماتو دمنہ جانو ددم دی بہت بار تفسیر دار دی کرمکی و تفسیر دار دی کرمکی امتظم قابل امرت الحد و اتفاق دون فا سرین و تمہتون مرات موتو ایلو غبی ادا شامل لاتا مائمو الصلاح تاو تمہتون اتران تاو تمہتون ہوئی ادا امنا سکینی فی سفر نوحیدین دا تمہتون غبی ادا امنا سکینی فی سفر نوحیدین دوائے بات سکین سفر کولا اس کا تو دمیقات نزور لیکن کی مکران سو اور جب تاتا جمع رہے تھا کہ رس بیہار بھی انشاء تمتول <سؤال> شنا جو دور در شامل دید ہے کہ پا قرآن کیم آزابتون کیا لذا پا سپر واحد ان کی من پاتھ حاصل شو صحورت پکشتا دی آف تمتھو اس میں لذا مراتا سکیند کی سپر واحد ان از دکھو اس میں لذا مراتا سکیند کی ان کی تمتھو منام من پاتھ سہولت من پاتھ دعا عبادتون غائو سپر سوال برابر حق بسرط قیران کی وجہ دوار احران دو میقات نو تڑی تو بسرط تمتوں کی وجہ دو میقات نحران دو امریوں کے او بی کے بعد تاغنے خاتم بانے بے نیت تحجو دڑی بدل سفر کے دوار تشامل دی قمت تمت تمہا چاہز پیدا ونصف امری معیلن حج معال حج سرط حجنا بے کر نیت میقات نوی او کنیت میقات دو امری و بعد تاگر قذاظم کی داد دے قذاظم کو شکریہ دے عند الاخلاق عند الجمهور شوابد متصدر سداظم تو جنایت دے سزا کا ہجراں میں ترویدو کیوں صرف بلکہ دو کدے کو نہ تو تے تم جیرا جو اکی لیکن سیاسی امن امان کی دادام کو شکریہ دے فہم سے رہتے ہیں دادا دی نے పద ملے وجہ تانی طریقے ہے نا علاقہ جہاز مسجد الحرام سات دن نبا سابس امنا اباس عن المطار لانتا کہ دموت امرا اندبا تمتو لغوی شامل در قرام قلت تمتو مصرح دارت تو تمتو مصرح ستوئے لگی تمتو مصرح دارت شلیم اقاط نالی تو امر اکرشی فقط اور امروکلے شو فیضان حلال کی تو صوت دے حدیعنا اکرے اور بعد دانا فاسمبا لحظ اکرے انیت تحجو کی وحجو کی دا تمتو مصرح دار تمو مصرح دارت دانت دیچ پا حدیث کیم دمت تو مراد تھا دو بات سمجھنا ہوئی مطلب فرید کی مراد تھا متوئے اعتماد بنا دے متوئے نے غنیم کی دی تھی انمتا تھے مہنادارا دوبارہ دو آزاد نے سے کہن کی تھی صفر واحد ہے اودام کے لیے متوئے مصراشی کا قلنا احرام عمرہ تمی کا قلنا باطل ہے نہ حج اور ادو تھے مراد تو کہ تم نے کہا نکاح لہذا ساتھ میں رہا کہ ان میں مہارا <سؤال> <سؤال> نکاح اور او سادن آدھ خارفیہاں انہی جا شامزی طورتا فی آج ازورن او وقرتن او شاکن او شرکن اتھار دے او لسنوئے دے او فدی ایسی کی کی اوک دے اوکمال علاولیس و باو وقرتن یا غیر چپال علاکی او شاکن یا بزا و گڑا و بزاران دے سلورم شرکن فی دامن شراقہ کو بزم کی چکن کے شراقہ سیدے لکھ گئی لکھائی کہ دوو قصام شراقہ سیدے لکھ نہ بے کو کا کو کا صار لکھا بھی دو نے سینے اور شرک یا حساد اصل بضان کی منازار صرف حساد اصل بضان کی وقم جس شراب سے شراب صرف بکر کے دسن کی وجہ کی شد او اسدال اور شرک ان قید من وكانوا وكأن الناسن تريحو ابو جمرہ وكأن الناس ان هوها تخلق نجم بضان تو تخلق بد لگانا تمہیں کھینارہ تا ہمرد نہ ہو انکار تو بجے بار رسوا تو انکار تو بجے ودار انکار نہیں سیدہ جیتاں جیدہ اللہ کرے ہو آپ کا نم تو پر ہو کرائیتو فیلمنام وزید مہا پخب کیکا انہا انسان امی نرازی حجن مبرور ونو وطح انہاں سے انتفاق کرتی اور پھر بعض آزاز سے گئن سفر صفحہ احض حج مبرور لا حج مقبول دے اوضام قو عمر مقبول دے خو من قاتل جمعہ بحث حضرت صور اضو اللہ ابن اباس صلی اللہ علیہ وسلم اوہو کہتنا خوب بانتا فقال اللہ اکبر لہذا وجید خشاری اللہ اکبر لکہ تو لکہ تو لکہ ایسا ہے تو معافت شد فتب اسرا او دا گا کو بدلیل وا او دا گا دے لکھارد جاک تائید و دیتمنان اگر کو خوب کے غیرے میں جو سر اثبات تا حکم درہ دی خجیت شہر نہیں کر دی تو تائید کر دی او داروں میں سبب دیتمنان کر دی ار ریعہ سارحہ من اللہ ریعہ سارحہ من اللہ فلاللہ اللہ اللہ اکبر سنة ابن قاسم انہا دی سنة ابن قاسم دا گا سنت د کے نظر نظر نئے حج محاجن رکوبل جواد رکوبل جعلنا من لکھا بدھنا اطلاع رکھنا صرف خیر دے خوب بدن کی خلاف دے کہ امام بخاری نے سجدہ منک پہو حکم با صرف رکوع و بدن زندگی پڑھا اپ نے پڑھی کہ پنجاب پاسی ترتیب ہے یہ قول کہ رکوع و بدن واجب دی تک قدمت سجدہ ال زواہد دے بنا امر بانی اور قطری الکبہ وی لگا لا امر توجوب بانی کہ وہ ائی وہ سمکارن سے وی لگا دا واجب دی حاجت رکوب تبیو گنی بی. حاجت بیو گنی بی. تکا حرابی موالک دیم لیل حاجت جہازت حاجت ضرورت شی شوافے ہوئی دیم لیل حاجت رکو شی سنورم رکوار نا حاجت مطلق حاجت نا حاجت درجی دسترار تاولا سی جنشت لے بخلق وانے بلکل یا اپنے شہنگی قرصورلین مینورا اذا لجحت ایلیہا رواد ابو ذاود اذا لجحت ایلیہا چکر دیتا مصفر چی او پیندن دا سر رکوک سینہ دے اے ذکر اللہ کرتے دے دا شائر اللہ دی بیدے بیدار دیمات سوری کی کرنے دا سرن جائز دے. شو حاجت حاج میں حاجت کا حاجت اولاد ہے ایضا اپنا رقمنا جاو بند جاندار کم انشاء اللہ لوگوں فی خیر بکر اللہ دہا کرک دی زہ حق ویات کیو دا اللہ دے وان ثواب با بندان جی دے ولاد دی جن مسنون تے تم سدی کر کے زہ قائماندا تم پر پر بولو میرا حوت امرقان اور مرت بنا منها بکر جو کریو مکہ چمر کارم جائز سمیت البود نو لے بودنے یا لے بذان تہ ہا بازگرز نے بودو توری بننے والی گی جوجتو خر بار دینہ دا فائدنا فکارن دار چہ دا تربیت کیجی او گرو بنا ور کانتا اور منہ پتہ مل قانوا و ماکر دائی تفصیل دی گئی اللہ بند اصطلاحات دی قائم ما کر ما اللہ القانے السائل اظہار کے حاجت مانا تاریخا جی چرا کا کی بدول راؤ گاندھی تاروس کا مقصد شاعر اللہ اسمدی حاجی اللہ کا دالب استعظام دے در مقام و سربے کے دا شرافت جو سربی کی بات مجاہد اللہ تنسی کو اذا منقل دیا حول ذکر کریں مہانہ تروات حضرت صلہ را کریں مسند منقل نور سری ذکر کہیں مجاہد کا حوالہ و ما يعظم شعر الله و استعظام البدن و احتسام راں دار تعظیم تفسیر شو با استعظام بدن تعظیم شعلات رے ما يعظم شعر الله فانا انت قر قلوب متعظیم سے اس استعظام کی گلاو نے کرتا ہے او کے اس ایک والعتيقه لان ذلك ولا يتاوهم بيت العتيق اندازہ تفصیل ہے وام يتاوهم بالبيت قد عاتب تقریبا درمانی دی جو موجودہ کہ بيت العتيق لانہو قاۃ کا من ادل جوابرا اا الله من الجوابرا اوتكم من ادل جوابرا يا عتيق القديم ان اور بيت مزارت ذی بمکہ کا اذا قدیم دی عن تفصیل یوตะ دیوچنا خدا تعریف دے ذکر دہدا ہوتا اومے یازم شہر اللہ ہم دل سستی ذکر یو دا تعریف دے ذکر دہدا ہوتا بس یا کو بار ایت ایت کے س یاد دا بار ہدایت کرے فقار دا جا کے یاد چلا کے چلا جی کرے دوانیت تو اوپر تو رہدا ہوتا تعلق تعلق رہال تے قسم محل اللہ ال تعلق دہا محل ہضم چتر جی کو دوترا دو جنہاں دقائیات بکارا چاہتی تفسیر دا تفسیر دا سمم محل اللہ علیہ الان بیتر دا ایا تفسیر چی یہ دا خریب دے دا حدایو سا سیاقم دا باپ و بارد و حدایو کی دے آو دا تین سیاق بل محباین دا حکم دا حدایو دے دو جنہاں پہدیات چیزی کردی جنہاں سرے دو جنہاں سب دا, دی دی دی دی دا تفسیر دا قیادر کرمتی سمم محل اللہ علیہ الان بیتر دیتر یو قالو دا غیظ جن بہا جب سکاج سوا دیش کے درخت نہ روانہ پیدا ہو اے اس طرح فقال الکباہ قال اننا بدناكم تاخذنا ہجرہ الحرام ہجیرہ فقال الکباہ قال اننا بدناكم ان منیبے مالک مناصب دے دا لاقوم برادر قال الکباہ اوی لگا معلومات چھے مستور تے ذکر بھی سمدا او عی ذکر دا الکباہ اوی لگا و ظاہر دا متقن و عید دے دعوید کو صورت استقرار کے لیے زیادہ خنابت <سؤال> جماخ کر گئی مقصود سے وہ ادنات قلزان سے روانے کی لیکن کامل امتصال دا امری الہی لئے چاہتاں کی مستحف داری چل عرفات سے امزان ثبوت کرتے ہیں حالان کیوں عرفات کو زیر دارا لئے لئے زیر خمینا عرفات دی چل عرفات امزان ثبوت دی نیستہ باب و سوکت اجام آہو من اللہ امکان و غیر سمینی من الشیطان باب و من ساق الہد یا باب و حکم دا چاکی سو دا ہے جیو کسی حل اول لام بحلاله کے نام حلال ہے نشارہ رہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ذات ارشاد تو سو دہے دیے وک بے جان نشارہ رہے ابذ بذر حلالے فسمرۃ سودہدی نہیں کرے مر مارا دار باب من سای سے جزاب الحلالے جان حلالا رہے اور ایک دروازے کے لیے رحم تعالی عبد اللہ کون تھا کہ حضرت عبد اللہ کے نام تیرا حجیب تھا اور هذا ما جاء مع الحاجۃ الحلالہ و من سا من ہر من کان ہر كما قال يا كمان تماما فديتو الى ودي الصبا والرودي ويكثر ويحلل ثم يحلل الحج ما لم يغير هجن ولازم ثلاثه ايام رجلا طبعا ثلاثه ايام هاي فضاينا كلمه الرسول عليه الصلاه والسلام في ما بعد الصلاه اطول مراجعه قرات هنا فضلوا بمجتي عند ان المبنى دارت ثلاث ارغاته من توابتي كما قال هذا هذا الصبا الصلاه لم يهل يهل اذا ارمن هذا حادیاوی امان داری وافا بتاو جت سمحل صحلا متلا جنا نام نہ سم اور بارج دوا کے بیزاؤ کو جت کم توا پر بندے حل لگنے پر لہن حرم میں رہو احرام شو دہ جنا جہرام قدوانے سبب جہرام وفانات مس رما قال رسول اللہ صلی اللہ من احدہ وكا بشان دا فد مام ازری وكا بشان دا فد نبی صلی اللہ من قال وكا بشان دا فد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې من احدہ ان غل حلال لگو ثم ذكر داخل كل من واسط فحدها نو واسط او كمان احد واسط لهج من ريتا هج ديوا ديوا واسط من اد واسط من الناس الله بن مرد بعينه رسول الله كان من كار هادينا تالي وبهذا تا بسر حدیع ما مارد حج تاریخ